مکتوب نمبر ستاون مدینے سے بسرہ کی طرف روانہ ہوتے وقت اہل کوفہ کے نام حضرت علی علیہ السلام نے یہ مکتوب روانہ فرمایا اپنے اس مکتوب میں حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں بعد ہم دو سلاوار واضح ہو کے دو ہی صورتیں ہیں یا تو میں اپنے قوم قبیلے کے شہر سے باہر نکلا ہوں ظالمانہ حیثیت سے یا مظلوم کی حیثیت سے میں باغی ہوں یا دوسروں نے میرے خلاف بغاوت کی ہے بہر صورت جن جن کے پاس میرا یہ خط پہنچے انہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اگر میں صحیح راہ پر ہوں تو میری مدد کریں اور اگر میں غلط راستے پر جا رہا ہوں تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کریں